اور ہم نہیں تم سے پہلے جتنی رسول عنب بھیجے سب پر کبھی یہ واقعہ علیہ السلام گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو اشتان نے ان کے پڑینی میں لوگوں پر کچھ اپن طرف سے ملا دیا تو مٹا دیتا ہے اللہ اس شتان کے ڈالے ہوئے کو پھر اللہ اپن آیتیں پکی کر دیتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے